ذکر اس پروش کا اور پھر بیاں اپنا بن گیا رقیب آخر جو تھا راستہ اپنا منظرک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مکان اپنا دے وہ جس قدر ذلت ہم آسی میں ٹالیں گے بارے آش نکلا ان کا پاس ماہ اپنا درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلاؤں انگلیاں فگار اپنی خام چکھا اپنا ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے بے سبب ہوا غالب دشمن آسما اپنا جور سے باز آئے پر باز آئے کیا کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں رات دن گردش میں ہیں سات آسما ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا ہو لیے کیوں نامبر کے ساتھ ساتھ یا رب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلا ہو کہ ہم بتلائیں کیا